الحمد للہ رب العلوم <سلام> مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی پکی محبت اور اسے پڑھنے کا جذبہ نصیب فرمائے الحمد مسلمان یہ قرآن پر ایمان لاتا ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے یہ بڑا اہم موضوع ہے اور کئیوں کے لیے شاید اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کے احکام کو قرآن قریب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو بلا چوم و چار کی تسلیم کر لے اور ان پر عمل کرے چاہے ان احکام کی حکمت انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کی عقل اور احکام کی حکمت سمجھنے میں, کی میں کامیاب ہو یا نہ ہو کسی کا یہ نظریہ کہ قرآنی احکام کی حکمت سمجھ آئے گی تو ہی ان پر عمل کرے گا یہ قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے تو قرآن کریم کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا ہماری عقل اس حکمت اس حکم کی حکمت سمجھنے سے اگرچہ قاصر ہو لیکن ہمیں اس پر بلا چون و چرا نہ صرف اس حکم کو تسلیم کرنا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور جو جی اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ احکام کی حکمت سمجھ میں آئے گی تو ہی عمل کروں گا تو یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے خلاف ہوا ٹھیک ہے یہ ہوا پہلا تقاضا اب آئیے قرآن کریم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا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 یعنی اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کردار دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں تو یہ ایمان قرآن قدیم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا کیا ہے پہلا تو یہ کہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ملا چونا چرا نہ صرف تسلیم کرے ان کے احکام کو بلکہ اس پر عمل کرے دوسرا تقاضہ یہ ہوا کہ قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال ہی جانے اور جس کو حرام کیا اس کو حرام ہی جانے جس کو حلال کیا اس پر عمل کر رہے اور جسے جس حرام کیا اس سے بچتا رہے اللہ تعالی کے حلال کیے ہوئے کو اگر حرام حلال کیے ہوئے کو اگر حرام قرار دیتا ہے یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں اب یہاں پر دو حدیثیں سناتا ہوں حضرت سید اب ہریرا ربی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاع فرمایا قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی پانچ قسموں پر نازل ہوا حلال حرام محکوم متشابہ اور مثالیں لہذا کے حلال کو حلال جانو ٹھیک ہے حرام کو حرام جانو محکوم پر عمل کرو متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت پکڑو یہ حدیث پاک ہے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نشاد فرمایا اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے تو جو اللہ تعالی نے حلال کیا اسے حلال اور جس کو حرام کیا اسے حرام سمجھے اور جو حرام ہے اسے بچے اور جو پانچ اس میں جو بیان کی گئی کلام کی جو اقسام ان پر بھی غور کرتا رہے تو اللہ تبارک متعلق ہمیں قرآن کریم پر درست اور اس کے تقاضوں قرآن کریم پر درست ایمان لانے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی تحفے کا تحفہ اچھا اب ایک اور بہت اہم بات جہاں لوگ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہو وہاں ہر چیز نہ بیٹھا جائے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جہاں قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہوتا ہو محاض اللہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں نہ بیٹھا جائے یہ بات بالکل اپنی گرے سے مان لی جائے کہاں بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ قرآن کریم کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے کیسی بات کر رہا ہے اس کو سمجھ سمجھنا بہت ضروری ہے تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ میں نے بیان کی ہیں قرآن کریم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے احکام کی حکمت ٹھیک ہے اس کو تسلیم بھی کرنا ہے اور قرآن کریم میں جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اس میں زبان اپنی مد رکھنی چاہیے اور بس ایمان لانا چاہیے اب تیسری بات کہ جہاں قرآن کریم کی آیات کا انکار ہوتا ہو یا قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں نہ بیٹھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ نسا کی آیت نمبر 140 میں جو ارشاد فرماتا ہے آئیے اس کا اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں روح روحی وہ قدل پل کتابی علقید تم آیا اللَّهِ اَنِ اِذَا سَمِعْتُم اَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ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 بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا دیکھیں کتنا واضح بیان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقوق پر عمل کرنے کی اور اس حکوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے سور کی کیا نمبر ساٹھ اور اکسٹھ میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكبوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلا نہ مانے اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ مو موڑ کر پھر جاتے ہیں کتنے واضح ارشادات اس عنوان پر قرآن کریم میں ہیں جیسے کہ میں پہلے ہی بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ براہ کرم اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام میرے رب کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے یہی قرآن کریم پر ایمان لانے کے کئی تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں منافقین اور کفار کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے اس کا بیان ہے پھر اس کا جواب قرآن کریم کیا دیتا ہے اس کا بیان ہے اس کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کچھ ارشاد فرما تو اس کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا ارشاد فرمایا اس سے امت کو کیا کیا مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بیان آپ کو تفاصر میں ملے گا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ سرات الجینان پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں ہر گھر میں سرات الجین ہونی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کی سات جلدیں آ چکی ہیں کوشش کیجیے کہ سات و سات جلدیں آپ اپنے گھر میں لے آئیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اس پر عمل کریں اپنے بچوں کو عمل بھی کروائیں یہ قرآن یہ سرات الجین کی جو جلدیں ہیں یہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر یہ بہت مطلب کہ کم حد دیے پر ہوتے غالباً ڈھائی سو روپیہ ایک جھیل کا حد دیا ہے ڈھائی سو تین سو روپئے کے درمیان ہوگا اب بتائیے کہ مطلب کتنا کم حد ہے کیونکہ مقتوۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے اگرچہ ہم نے کچھ فرینچائز یعنی کچھ شاخ ایسی ہیں جو لوگوں کو دی ہوئی ہیں اور وہ سے کا نشاغت ہے وہ پرائیویٹ چل رہے ہیں لیکن یہاں میں ان مکتبوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں کہ الحمد ہم اس کوشش کر کے اس کی قیمت کم رکھتے ہیں اور اس کے نفع نقصان ہم دعوت اسلامی ہی کے اس کی طرف جاتا ہے یعنی کہ الحمد للہ سنت یہ جو ہماری کتابیں ہیں رسالے ہیں اس کی آمدنی امیر سنت بھی نہیں لیتے جس کو گڈ ول کہتے ہیں یا کوئی طرح کی چیز کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہیں تو یہ دعوت اسلامی کی مدنی سوچ ہے امیر سنت کے الحمدللہ مدنی سوچ ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کم حدیے پر آپ کو وقتۃ المدینہ سے کتابیں ملتی ہیں بہت ساروں کو یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ قرآن کریم کے بارے بتاؤ تو ہم کچھ پڑھیں کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں قرآن کریم کے بارے میں تو لیں سیکھیں پڑھیں سمجھیں بلکہ ہم نے تو ہماری یہ تفاصیت جو ہیں اور دیگر کتابیں جو ہیں داعود اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈالی ہوئی ہیں اب داؤت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیجیے اب جو قرآن کریم کے یہ جو مضمون جو بیان ہوا یا قرآن کریم کی آیت کریم بیان ہوئی اس کے تحت دکھائے کہ اللہ تعالی کے جس حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایمان لایا ہے جن کی محبت کا تو دم بھرتا ہے ذرا ان کا حال دیکھ جو قرآن کریم میں ان کا رب ربرا بیان فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی اگر وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان لا لائے کون جن کے بارے میں بیان ہوا تو یہ سرکار کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس بات یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو یہ سورہ کہب کی آیت نمبر چھ ہے آئیے یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم باقع على ان لم يؤمنوا أسفا تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے اب آپ کے سامنے قرآن کریم کے پر ایمان لانے کے چند تقاضے بیان کیے گئے کہ حکمت اس کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں تسلیم کرنا ہی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے اچھا وہاں نہیں بیٹھنا جہاں قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے پھر ایک تقاضا ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں جس چیز کو حلال کہا وہ حلال سمجھے اور اس پر عمل کرے جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام جانے اور اس سے بچے یہ ساری باتیں بیان ہوئی اب اپنے حال کی طرف ہم غور کریں کیا الحمدللہ ہم ایمان لانے والوں میں ہیں لیکن کیا اس ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ کلام متا فرمایا اور اس میں حرام اور حلال کا بیان ہوا ہمارے لیے پورا ایک یہ آ... وہ زندگی گزارنے کا پورا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن کریم لیکن ہم اس کے احکامات کو بھول کر ہم کسی اور سمت جا رہے ہیں یاد رکھیے وجے وڈیسلام اسلام بھائیو جو قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتے ہیں وہ راستے کامیابی کے نہیں ہے کامیابی کا راستہ وہ ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے قرآن کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرو کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا کہ ان, پی ان کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے تو اے عشقان رسول جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہو کیا آپ اور ہم اپنی زندگی کو قرآن, قرآن کریم کے کی احکام کے مطابق گزار رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو سیرت کے جو معاملات ہیں کیا اس کے مطابق گزار رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگی کو صاحبہ کرام علی مرضوان کی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں اسلامی بہنے غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو صحابیات کی جو زندگیوں کے جو حالات و معاملات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں کیا اس کے مطابق گزارے ہیں کیا ہم اس کا علم بھی ہے کہ قرآن کریم میں کیا کیا احکام بیان کیے گئے ہیں کس چیز کو حلال کیا گیا ہے کس چیز کو حرام کیا گیا ہے کیا ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقہ کار خواہ اس کا تعلق گھر سے ہو معیشت سے ہو یا کسی اور زندگی کے معاملات سے ہو یا کیا ہم صاحبۂ کرام علیہ مردوان کی زندگی کے بارے میں کبھی پڑھتے سنتے ہیں غور کرتے ہیں کیا ایسی کتابیں آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکوں صاحبۂ کرام علی مردوان کی سیرت کو پڑھ سکو قرآن کریم تو ویسے ہی گھر میں ہے لیکن اس کو پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو یہ ساری یہ جتنی میں کتابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں صاحبہ کرام کی سیرت پر بھی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی سیرت پر بھی اور ساتھ ساتھ قرآن کریم خود یہ سارا جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مقتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر موجود ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک یہ بات دیکھے کہ ہم میں سے کون قرآن کریم کے بتائے گئے احکام پر عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا یہ بھی ضروری ہے ایک تو اس پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں در سے قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اگر قرآن کریم کے تقاضے قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کیے جائیں وہ کوئی اس میں مطلب کے دو رائے نہیں ہے کہ جو مسلمان اس وقت تنزلی کا شکار ہیں زوال کا شکار ہیں اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ترقی کسی اور دنیا میں نا, نا مسلمان کی ترقی قرآن کریم کے احکام میں ہے قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں گے ہمیں ترقی ملے گی اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا یہ مطلب کہ اس کے لیے ہمارے پاس سیرتیں رکھی ہوئی ہیں کہ کیسے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ہے جس کا میں ابھی بیان کر چکا ہوں صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیاں دیکھیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کامیابی اطافائی کہاں کہاں تک یہ پہنچے کیسی کسی, کسی سلطنتیں ان انہوں نے فتح کر لی کہاں سے کہاں تک ان کا نام ان پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تجارت پر ان کا غلبہ م... ایک... مطلب مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو آگے جائیں تو علم پر علم پر فلسفے پر ہر میدان میں چلے جائیے مسلمان کا غلبہ تھا ایون سائنس پر بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا ایجادات پر مسلمانوں کا غلبہ تھا مختلف عنوانات پر کتابیں دیکھی جائیں مسلمانوں کا غلبہ تھا ایک سے ایک کتابیں لکھی جاتی تھی اتو تھا کیونکہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کی آیاتوں کو یہ سمجھا کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کر کے نہ صرف اپنے لیے بھلائی کے راستے تلاش کر لیتے تھے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں نکال کے دی۔ آج ہم اس کو چھوڑ کر جس مغربی دنیا کے پیچھے یا جس کلچر کے پیچھے ہے آنزری ہے پریشانی ہے بے ہے مسلمان بظاہر دنیا بھر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہم تو ملازم بن کے رہ گئے پڑھتے لکھتے ہیں اور جا کر کہیں اور ملازمت کر لیتے ہیں ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے ایک وقت مسلمان خود کرتے تھے بیس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی قیادت ان کے پاس ہوتے تھی آج ہم بہت بری حالت میں ہیں اگر اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ٹائم بھی نہیں ہے میرا موضوع بھی نہیں ہے لیکن جو ہو سکتا ہے کوئی ایسے اہل حضرات ہوں جو میری بات کو شاید پک کر رہا ہوں یا عام آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ رہا ہو کہ نہیں یار ایسا ہے کہاں ہیں نہ معیشت میں ترقی ہے کسی چیز میں بھی ہماری ترقی نہیں ہے ہم سب میں تقریباً پیچھے پیچھے ہیں یا پھر اتنے الجھے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر کہ میں کیا بیان کروں بیانپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکام پر درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کال چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی قرآن پاک کی پیاری پیاری اس نیکی کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بارہ چاند لگائے اور اس کے علم و حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمران بھائی قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مدنی چینل پر گفتگو ہوتی ہے اس کے سننے کے حوالے سے بھی مدنی پھولی شاد فرمئیے کہ کان لگا کر سننا اور بالکل با طریقے سے سننا اس کی کیا فضیلت ہے ماشاء اللہ مدنی چینل میں جب بھی کوئی مدنی مذاکرہ شروع ہو کوئی پروگرام شروع ہو سہری کے مناج افطار اختار کے جو تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ دل باغ مدینہ ہو جاتی تو اس کے بارے میں مدنی فلشا فرما دیجئے دم دم نل ذکر کرا میں تری آشانہ دا تیرے نام تو وار دیا جن میری عمر ہوا آپ کو دنیا خط کی بھلائی عطا فرمائے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو توجہ سے سنو کان لگا کر سننا چاہیے یہ فرض ہے تاکہ تمر رحم کیا جائے اور انشاءاللہ اس عنوان پر موضوع ہے اللہ تعیلہ نے چاہا تو اس پر میں پورا بیان کروں گا قرآن کریم سننے کا تقاضے کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا رب کا کلام بہت پیارا اور سلسلہ چل رہا ہے حاجی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو, جو قرآن مجید, مجید سجدے ہیں ان کی کیا فضیلت میں ان سے ذرا آغاز اور میرے لیے نیک اور ساری حالات کی سجدوں کی فضیلت کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے البتہ عمران قریب میں چودہ سجدے ہیں تو اس کے مختلف احکام ہیں جو کہ آپ کنزل ایمان شریف لے لیجیے محت المدینہ سے اور قنزل ایمان شریف کے آخر میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر سجدے ہیں اور سجدے کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ وہاں سے مل جائے گا تو اس کی فضیلت تو میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہمیں لکھی ہوئی ہے واللہ تعالی علم عالم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد کال چلائی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کنز ترجمہ کی ترجمت امام احمد رضا نے ہم کو دیا اس کے بارے میں مزید السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ترجمہ قرآن کنز ایمان اپنی مثال آپ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت مختصر سے وقت میں اس کو تحریر کروایا املا کروایا اور یہ ہم پر احسان ہے صدر بدر طریقہ آزر علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت امام سنت سے یہ عرض کی کہ آپ قرآن کا ترجمہ ہمیں عطا فرما دیں تو پھر آپ نے ایک بڑے مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی آیت پر ترجمہ لکھواتے چلے جاتے اور ہم نے علما سے سنائے کہ جب یہ ترجمہ لے جا کر مختلف تفاصر سے اس کا تقبل کیا جاتا تو جو پورا نچوڑ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ دیا بڑا خوبصورت اور بڑے پیارے پیارے الفاظ اور بڑے پیارے پیارے حروف کا وہاں پر انتخاب ہے یعنی اگر میں کہوں کہ یہ ترجمہ بھی اردو لغت کا شاہکار ہے تو شاید غلط نہ ہوگا اتنی خوبصورت ترجمہ اگرچہ ان کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو آج ہمارے نزدیک مطرق اللغت کے علاج یعنی ابھی لغت میں وہ ہماری گفتگو میں نہیں ہے لہٰذا ہمارے لیے بعض اوقات یہ ترجمہ پڑھنے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو الحمدللہ للہ سرات پھر ہم لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب مفسر مفسر قرآن شیخ الحدیث ہیں ہمارے لائن کا سایہ سلامت رکھے دراز فرمائے ماشاءاللہ اللہ سرات الجینان یہ لکھ لکھ کر ہمیں دے رہے ہیں اور مقتدمدینہ اسے پرنٹ کر کے آپ تک پہ پہ پہنچا رہا ہے تو اس میں انہوں نے آسان ترجمہ بھی لکھا ہے کنز الرفان تو وہ دونوں ایک ساتھ ہے کنز ایمان بھی ہے اور کنز الرفان بھی ہے تو ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ پڑھیں گے پھر اس کے نیچے تفسیر ہے اور بڑی جامع اور مختصر تفسیر ہے چاہیں تو یہ تفسیر تیس جلدوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن کوشش کی گئی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے مختصر کر کے لکھا جائے مختصر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ ہے تو یہ چیز ہے تو کنز المان ترجمہ بالکل لینا چاہیے پڑھنا چاہیے بلکہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں فتح شامی اور کنز ایمان ہو تو انشاءاللہ اس گھر میں بلا اور مصیبتیں نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی سے تو اپنے گھر میں رکھیں کنز ایمان شریف اور پڑھتے رہا کریں قول چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں بنت رشید بات کر رہی ہوں شورا میں آپ کو یہ مزید بہار بتانا چاہتی ہوں کہ کل رات میری بہن شہر میں بہت درد ہو رہا تھا میری بہن ساری رات روتی رہی تھی روتے روتے میری بہن کو مدنی چینل کا خیال آیا جیسے ہی اس نے وہر جا کے مدنی چینل لگایا تو تلاوت ہو رہی تھی ایک دم سنا میری بہن کو ایسا سکون ملا کے نیند آ گئی اور سر درد بھی ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ قرآن کریم کی تلاوت مدنی چینل پر سننے کی مدنی بہار ہے ماشاءاللہ اللہ کیا بات ہے مدنی بننے کی اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو مزید صحت و تندرستی عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاری سگیتار ہند کے شہر صورت گجرات سے ماشاء اللہ, اللہ ہمارے نگرانی شعبہ بڑا ہی محترم اور پیارا پیارا علم دین کا خزانے والا سلسلہ لے کے آئے واقعی میں ہمارے نگرانی شعراء جو ہم کو بتا رہے ہیں صحیح ادائیگی اور تجویز کے قواعد اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ الحمد للہ ہر مسلمان پر لازم ہے بڑا ہی پیارا مجھے آپ کا یہ طریقہ لگا ہے اور رپا میرے رپا کلام بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ لے کر میری سے یہ بھی عرض ہے کہ نگرانی آپ اپنے یہ مجھے بتائیں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بعض لوگ پیٹے لگ جاتی ہیں ان کو تو لوگ بولتے ہیں بھائی بھائی اپنی پیٹ کو ادھر کر لو بولے قرآن پاک کو لگ رہی تھی کیا اس کا بھی کوئی شرعی حکم ہے کہ اگر قرآن پاک کو اس طریقے سے پیٹ لگتی تھی کیا اس کے اوپر واقعی میں ہوتا ہے اس کا بھی خلاصہ فرما دے جزاک اللہ خیر عام بھائی حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ ارض یہ میں نے پچھلے ایک دو سلسلہ پہلے میں نے کہر فراد کا تعلق ہے ادب اور بے ادبی سے کہاں پر کون سی کون سا عمل ادب کہلاتا ہے کہاں سے کون سا عمل بے ادبی کہلاتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں کے معاملے میں دیکھی جائیں گی ہمارے یہاں پاک و ہند کی اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں قرآن کریم کو پیٹ کرنا ہمارے ملکوں میں ہمارے ممالک میں بے ادبی کہلاتی ہے یعنی اگر کوئی میرے پیچھے قرآن کریم لے کے بیٹھ جائے تو مجھے بھی نہیں مزہ آئے گا کہ یار ہو قرآن کریم کو تو ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے کہ یوں پیٹ پہ پیٹ کر کے بیٹھتے ہیں ہاں وہ یوں چہرہ ادھر کر کے پڑھ رہے ہوتے اور ہمارے یہاں قرآن کریم کو پیٹ کرنا ہمارے عرف کے مطابق بھی عدمی شمار کیا جاتا ہے تو یہ عرف اور عادت پر ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد بلال اطاری عرب شریف سے بول ہو رہا ہوں ماشاء اللہ مدری چینل کے تمام ہی پروگرام بہت بہت اچھے ہیں اور میرے رب کے کلام کی تو کیا ہی بات ہے میرا نگرانے شرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے وہ جو آپ ایک مونو دکھاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آواز گلے سے کہاں سے نکالنی ہے کہاں رکنا ہے ہم اس کو اپنے موبائل میں کہاں سے سیو کر سکتے ہیں میں نے یہ شروع میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ ہمارے واٹس اپ جو نمبر ہے اس پر سبسکرائب کر لیں ممبر ہو جائیں اس کو میسج کر دیں تو میں نے کی ہوئی تھی ہمارے اسلام بھائیوں کو کہ یہ جو زبان یہ جو پورا ہے بلکہ میرا تو پھر معذد کے ساتھ پھر میرا قاری صاحب سے الحمد ہمارے قاری صاحب ہیں ان سے ایک مشورہ ہوا تھا اکبر بھائی آپ بھی توجہ کیجئے گا ان کے پاس اس کے علاوہ بھی اور ماشاءاللہ کچھ چیزیں تھیں جو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پھنسی اور اس سے زیادہ مطلب کے سمجھنے کے لیے آسان ہو تو اگر وہ ہو تو وہ یا یہی یہ آپ اس پر میسیج کر دیں تو انشاءاللہ شاء ہم اپنے واٹسپ اپ کے جو ہمارے جو ممبرس ہیں ان کو ان یہ کر دیں گے اور یہ چیز انشاءاللہ جو میرا جو مجھے یاد دلایا انہوں نے تو میرا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ چاہیں تو اگر دیکھیں یہ نے تو دیا میری مدنی نتیجہ یہ ہے کہ جس کا سوشل میڈیا کا واسطہ نہیں ہے مہربانی کیجیے گا سوشل میڈیا پر مت آئیے گا یہ ہم نے محض جو سوشل میڈیا والے ہیں اور یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں یہ سب آپ کے بھی علم میں ہوگا ہم نے ان تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کے شعبے کو ایکٹیو کیا ہوا ہے لیکن جو سوشل میڈیا پر نہیں ہیں مہربانی کریں وہ سوشل میڈیا پر بالکل نہ آئیں وہ واٹس اپ کے ذریعے لے لیں اچھا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیں اکبر بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیں وہاں سے آپ لے لیجئے گا اور ویسے دعوت اسلامی کے مقت المدینہ کا یہ پرنٹ کیا ہوا مدنی قاعدہ یہ مدنی قاعدے کے آخری میں جو گھٹنا ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ یہ پورا ڈائگرام بنا ہوا یہ زبان اور یہ سب کچھ بنا ہوا ہے مدنی قاعدہ لے لیں میری اس میں اور زیادہ یہ میں آپ کے لیے ایک مشورہ دے رہا ہوں مدنی قاعدہ لے لیں اتنا سا چھوٹا سا مدنی قاعدہ ہوتا ہے مدنی قاعدہ لے لیں اور آپ دیکھیے کہ یہ زبان میں کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے پھر آپ مدنی قاعدے کے ذریعے اس اپنے اس ہر کو زبان کو اس سے ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس میں مشق اچھی خاصی ہو جائے گی پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کسی قاری صاحب سے ہمارے کسی مبلغ سے رابطہ کریں وہ اللہ نے چاہ تو آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور ہمارا تقریبا جو معاملہ ہے وہ والنٹری ہے فی سبی للہ ہوتا ہے الحمد للہ اور کروڑوں لاکھوں اسلامی بھائی تو شاید ہوں گے کہ جن اسلام بھائی اسلام بہنے ملا کر کہہ رہا ہوں کہ جن کے قرآن کو کسی حد تک درست کیا ہے دعوت اسلامی نے ادائیگی کی کی کے حوالے سے جو آپ کو کچھ دکھانا درا دکھائیے یہ دیکھیے یہ لکھا ہے شوہدا اب اس کا مطلب کیا ہے شہید کی جمع ہے شہداؤ اب اگر آپ پڑھتے ہیں شہداؤ صرف ہا غور کیجئے کہ الف کو آپ نے کھینچا نہیں کیونکہ اس پر مد نہیں لگایا آپ نے اور ہا جو نیچے جو غلط کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے ہا کو آپ نے زبر نہیں پڑا پڑھ کے نکل گئے آپ شہدا جیسے عموماً ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں شہدا شہدا شوہدا جو ہے نا یہ لچا بدماش کو کہتے ہیں لغت میں اس کا معنی لچہ بدماش ہے اور شوہدا شہید کی جمع ہے ہم کیا کہیں گے شوہدا کر بلا کربلا کر کربلا کر کربلا کربلا نہیں کہیں گے یہ اہل بیس سے محبت کرنے والوں کو تو خاص اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے ہر حروف کی ادائیگی غلط ہونے کی وجہ سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں اگرچہ ہماری نیت نہیں ہے اور کسی مسلمان کی اور عاشق اہل بیت کی یہ نیت ہو بھی نہیں سکتی تو یہ زبر اور نہ کھینچنے کی وجہ سے کس قدر معنی بدل جاتے ہیں کہ آپ نے اعراب بدل دیا حرف بدل دیا تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں یہ آپ کو سکھا بتانا تھا ایک اور دیکھیے اب یہ ہے حامی حامی کہتے رہے رہ پہلے میں نے ہا کس طرح کہیں گے یہ میں نے آپ کو ارض کیا تھا ہا حا. ہام اس کا مطلب ہے حمایتی حمایت کرنے والا مدد کرنے والا ساتھ دینے والا یار یہ میرا بڑا حمایتی ہے یار اچھا اب اس کا غلط کیا ہوگا ہامی ہاں حام کرنا مطلب وہ کہ یار ہامی تو بھر دو یا آپ نے جبلا کہا ہامی تو بھر دو اب ہامی کا مطلب ہے ہاں کر دو اور حامی اعلیم سنت کے وہ شیر یاد آ گیا لو آیا میرا حامی میرا گمخار امم آ گئی جان تن جان میں یہ کیا ہے تو حامی حمایت کرنے والا حمایتی اور حامی یہ ہاں کرنے والا تو حاد درست ادا نہ کرنے کی وجہ سے معائنا بدل جائیں گے جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے ان تمام تر معاملات کو درست کر لیں اسلامی بھائی و اسلامی بہنیں اس میں سنجیدہ ہو جائیں اور ابھی سے اپنے بچوں کی بھی اس معاملے میں تربیت کرنا شروع کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد نورالدین اطارف احمدآباد سے ماشاء اللہ نیران شرا آپ کے تو سلسلے ہوتے ہی ماشاءاللہ ایک دم زبردست ہیں اور یہ سلسلہ بھی بڑا انوکھا اور بڑا پیارا ہے میرے رب کا کلام اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا یہ کہتا ہے ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو کیا قرآن پاک میں بھی ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہاں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اگر ہو تو برائے کر اس کا بھی موضوع لیجیے اس میں اور تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ہمارے باپ دادا اسلام و دین پر اللہ کے احکام کے مطابق درست تھے سچ تھے تو اپنے باپ دادا کی مثال دینے میں کیا حرض ہے اور اگر ہمارے باپ دادا اسلام اور دین کے احکام سے ہٹے ہوئے تھے اللہ کی نافرمانی پر تھے اور غلط تھے تو زہرے کی وہ مثال نہیں بنتی اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ دادا صحیح ہے غلط ہے ہمارا معیار ہمارے آبا و اجداد کے درست یا غلط ہونا نہیں ہے ہمارا معیار قرآن کریم ہے قرآن کریم نے جس کو درست کہا وہ درست ہے قرآن کریم نے جس کو غلط کہا وہ غلط ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے نگرانی شرح کی بارگاہ معیار سے کہ آپ کا سلسلہ میرے سب کا کلام ماشاء اللہ بہت پیارا ہے اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ مسلسل جاری فرما دے کہ جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات دی جائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے میٹھے بڑے اس جب سے مدنی چینل آیا ہے نا تب سے قرآن کریم کی <coughs> معلومات دینے کا سلسلہ مگنی چینل پہ جاری رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا فیضان ہے کہ آپ بیٹھ کر یہ دیکھ اور سن رہے ہیں ورنہ میں تو کوئی قاری نہیں ہوں میں کوئی قاری صاحب نہیں ہوں مجھے کوئی قاری صاحبان کی طرح اتنا اس فن پر عبور بھی حاصل نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے ہمارے عمدہ ترین قاری صاحبان نے مدنی چینل پر یہ سلسلے کیے ہیں اور جیسا انہوں نے پڑھایا سکھایا ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ ایک بار نہیں ہوا یہ دو مرتبہ تو مجھے یاد پڑتا ہو چکا ہے اور ایک دن نہیں ہوا دو دو ماہ تک قرآن درست کرانے کا سلسلہ رہا قاعدہ بھی پڑھایا گیا حروف کی ادائیگی بھی سکھائی گئی اور قرآن کی صورتیں بھی پڑھائی جاتی تھیں یہ سب مدنی چینل پر ہوتا ہے اور اس کا میرا مجھے یاد پڑتا ہے میموری کارڈ بھی ہے مقت المدینہ سے مجھے یاد پڑتا میموری کارڈ لے سکتے ہیں مقت... آپ نے موبائل فون میں میموری کارڈ لگائیں اور قرآن کریم جو درست بڑھایا گیا ہے آپ بالکل لے لیں یہ بھی مجھے ابھی یاد آیا یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے قاری صاحب نے جس طرح قرآن کریم درست کروایا تھا ارے آپ مکتبۃ المدینہ پر آئیں تو صحیح مقتط المدینہ پر پہنچے تو صحیح مقتط المدینہ کی پاکستان میں اتنی شاخیں کہ میں وہ بیاں نہیں کر اور دوسرا کی ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں تو اللہ کرے اچھا آن لائن پرچیزنگ کی سہولت بھی موجود ہے کہ اگر آپ آن لائن پرچیزنگ کرنا چاہے اگر دنیا بھر میں نہیں ہے مخصوص شہروں میں شاہد بابل مدینہ میں اور مرکز الایا میں ہے لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں آپ کو گھر میں پلیٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کہیں سے منگوا لیتے ہیں ڈاکٹر دوائی کا کہتا ہے تو آپ کہیں سے دوائی کا ارینجمنٹ کروا لیتے ہیں جب آپ کے ملک میں میسر نہیں ہے یا نہیں ہے آپ کو عید کے لیے کپڑے پہننے دنیا بھر کے اندر آپ رہتے ہیں اور وہاں وہ آپ کے مطلب کے کپڑے نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے منگوا لیتے ہیں ہند سے منگوا لیتے ہیں دنیا بھر سے کپڑے منگوا لیتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں دنیا بھر سے منگوا لیتے ہیں پیسنجر کے ذریعے اور دوسرے شہروں سے منگوا لیتے ہیں یا ہتھی کہ کسی کو کوئی چیز کھانی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ملتی ہے تو وہ بھی منگوا لیتے ہیں یا آپ بھیجا بڑا کھانے کا دل کر رہا ہے تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے پینے کے لیے پہننے کے لیے رہنے کے لیے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے پورے پورے کنٹینر لے کر آ جاتے ہیں دنیا بھر سے حتیٰ کے باتھ روم امپورٹینٹ مٹیریل کے بنا لیتے ہیں کہ یار میں تو باہر سے لے کر آیا ہوں نلکا باہر سے آ جاتا ہے سب کچھ باہر سے آ جاتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ عذر بھی نہیں آج کے اس دور میں اتنا کمیونیکیشن اور اتنی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہے اتنی مطلب کہ سہولیات بڑھ چکی ہیں کہ اب مطلب کے گویا کہ ہم کہہ سکتے کہ تقریباً چیزیں ہماری فنگر ٹپس پر ہیں فون کریں میسج کریں یہ کریں وہ کریں آن لائن مقتد المدینہ سے پرچیزنگ کریں ہر چیز آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک ہم کوشش کریں گے آپ کو دستیاب ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں مقتد المدینہ سے آپ استفادہ کریں فرض علوم کا پورا میموری کارڈ ہم نے شائع کیا ہے مقتد المدینہ سے مل جائے گا لیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے